شدید ندامت والا استغفار لَا اِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوَسِرِينَ ترجمہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام تورات لینے گئے پیچھے قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا جب حضرت موسا علیہ السلام واپس تشریف لائے اور قوم کو سمجھایا اور انہیں اس نقصان کا اندازہ دلایا جو وہ کر بیٹھے تھے تب ان کی آنکھیں کھلی باطل کا جوش ٹھنڈا پڑا اور آگے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ نظر آئی اور یہ کہ کفر و شرک کر کے اپنی پوری زندگی کے عمل برباد کر ڈالے تب تو ان کے جسموں اور ہاتھوں تک کی جان نکلنے لگی انتہائی شرمندگی ندامت بے قراری اور گہرے پانی میں ڈوبزے انسان کی طرح چلائے لَلم یورحم و سین یہ اگرچہ دعا کے الفاظ نہیں مگر اظہار نظامت اور طلب مغفرت میں دعا جیسے ہیں تب رحمت الٰہی متوجہ ہوئی اور توبہ کا حکم نامہ اور طریقہ عطا فرما دیا گیا